شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف یہ شہید اسلام وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ نمبر پانچ کا یادا شکوا نمبر پانچ کا یادا ما زیادات کچھ زائد چیزیں ہیں شکوا نمبر پانچ تھا لولا لا ان ضلع ملک ہے شکوا نمبر پانچ کا یادہ مازیادہ کہا ان لوگوں نے جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی کیوں نہیں اتارے جاتے ہمارے اوپر کیا فرشتے یہ پہلے تھا یا نہیں ابا کے زائد چیز اور نرا ربنا یا دیکھیں ہم کس کو خود رب کو آمنے سامنے دیکھیں یہ تھا پہلے وہ پہلے شکوے میں تھا ڈرا رب بنا زائد چیز آ نا کہ فرشتے ہمارے سامنے آئے خدا کو بھی ہم دیکھیں سامنے اللہ کا دستخط برو کی ان حسین اللہ نے فرمایا چو کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ خدا کو دیکھے واہ بھائی واہ وہ جیسے آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر حکایت نفات رب کے اندر کہ ان فن فلم اسما ہاں؟ نا پانی کے اندر دوبر آسمان کے اوپر سندے اچھا لاکھاتی ان پوچھتے ہوں یقینی بات ہے کہ بڑا خیال کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور سرکشی کی سرکشی بڑی یوم جم الملائکہ کا جواب شکوا آپ تو کہتے ہیں جی ملائکہ کو دیکھیں لیکن جب ملائکہ کو اصلی صورت میں دیکھیں گے یہ موت کے وقت بھی ملائکہ کا نظار آتے ہیں اصلی صورت میں عذاب آئے تو اس وقت بھی ملائکہ کا نظر قیامت کے دن بھی ملائکہ عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو ملائکہ تو آئیں گے ان کو عذاب دینے کے لیے وہ جب ملائکہ کو عصلی صورت کے اندر دیکھیں گے نا تو پھر پیچھے دوڑیں گے اور کہیں گے پناہ پناہ پناہ پناہ اب ملائکہ کو مانگتے ہیں لیکن جب ملائکہ آئیں گے تو یہ کہیں گے جواب شکوہ جس دن دیکھیں گے ملائکہ گے نہ ہوگی خوشی کی بات اس دن مجرمین کے لیے اور کہیں گے ہجرم محجورہ یہ اہل عرب کی عادت تھی کہ کسی خوفناک چیز کو دیکھے نا ڈرونی چیز کو کیا کہتے تھے ہجرم مہجورہ یہ ہجرم سے پہلے نطلب تلوب و محذوف ہے نت و ہجرم مہجورہ طلب کرتے ہم پناہ مضبوط یہ اہل عرب کی عادت تھی خوفناک چیز کے وقت کہتے تھے ہجرم مہجورہ یعنی نقطل و بحجر محجورہ بقدیم نا علامہ اظہ شب و ہے اظہ شب ہے کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں ان میں کچھ نیک کمال بھی تو ہوتے ہیں وہ فائدہ دیں گے پر میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کے نیک کمال کو غبار کر کے اڑا دیا جائے گا پہلے پڑھا ہے نا کئی دفعہ پہ اور متوجہ ہوں گے ہم طرف ان کے نیکا معلوم کے طرف پس کر دیں گے ہم ان کو غبار اڑا ہوا یہ تو انجام تھا جن بعمانوں کا اب بشارہ تھے مومنین کو الصحب الجلّ بحش لوگ اس دن بہتر ہوں گے بیت بار قیام گاہ کے مستقر منا قیام گاہ باحسن مکیلہ اور بہتر ہو گئے بیت بار آرام گاہ کے مستقر قیام گاہ مکیل منہ یہ مکیل پتہ ہے کون سا باب ہے کالا یقینا تن وہ آرام نہیں کرتے کیلولا اس سے ہے وہ یوم تشک یہ تخویب اخر بھی پر آ گئی اور جس دن کے پھٹ جائے گا آسمان ساتھ بادل کے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب میدان حشر قائم ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے تو اس کی صورت میں پہلے بتا چکا ہوں نا جب آسمان پھٹے گا ساید بادل ہوگا کیا وہ نیچے اترے گا ارد گرد کیا ہو گے فرشتے ہو گئے تسبیح تعلیم پڑھتے ہوئے سبو ہون تبو سون اور اللہ تعالیٰ کی گاہ ہوگی تجلی ہوگی کیا ہوگی یا نزول کہہ لو تو لو میں بہی ولا نف سالوان کیفیاتی وہی صورت ہے جس دن پھٹ جائے گا آسمان ساتھ بادل گے اور اتارے جائیں گے فرشتے کثیر تعداد میں اتارا جانا الملک یومزین بادشاہی اس دن حقیقی رحمان کی ہوگی اور ہوگا وہ دن اوپر کافروں کے کیا تنگ مشکل یہ سب ان کے لیے تخلیف و خروی ہے یوم یوز ظالم حسرت مجرمین جس دن کاٹے گا ظالم اپنے دو ہاتھوں کو جب آدمی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا نادم ہوتا ہے تو ہاتھوں کو کاٹتا ہے اور کہے گا کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا ساتھ رسول کے راہ یا وے لتا ہے میری شامت کاش کے نہ بناتا میں کس کو امریکہ کو یار علامت فلانا کاش کے نہ بناتا میں فلانے کو یار اب اس وقت آنکھ کھلے گی کاش کے امریکہ کو یار نہ بناتا لقد ازلنی البتہ گمراہ کر جو نے مجھ کو نصیحت سے بعد اس کے آ گئی میرے پاس اور ہی شیطان انسان کے لیے وقت پر دھوکا دینے والا خضول کا منہ جس شیطان کے ساتھ یاری لگائی تھی نا وہ وقت پر کیا دے گیا دھوکا دے گیا وکال رسول شہادت رسول اللہ کا رسول گوئی دے گا کہ اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا یعنی بالکل نظر انداز کر دیا تھا بہادور کا منع چھوڑا ہوا نظر انداز میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا قرآن نہیں پڑھتے تھے اور کزال کا جالنا تسلی خاتم لمبیا اور اسی طرح کیا ہم نے کیے ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمن مجرمین سے اور کافی ہے رب تیرا ایک کفا کے بعد با زائدہ ہے جیسے کفا بلّہ کافی ہے رب تیرا ہدایت دینے والا مدد کرنے والا میرے محترم پہلے کتنے شکوے آ تھے جی جی چھ چھ آ تھے نا چھ سکوے آ تھے سمجھے اب ساتواں شکوہ ہے جی آج چھ سکوے آ تھے سمجھے جی آہ. یہ تھا نا جو آخری آخر شکوہ میں آپ کو بتا دوں کون سا تھا جی آخری شکوہ ہاں یل کا ٹھیک ہے نا تو یہ سات شکوہ ہے بس شکوے ہیں بھی سات وکال اللہ کا اس شکوے کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ جیسے تورات انجیل یک بار ہی اتری نا یک بارگی اتری ایسے پران بھی کا یک بارگی اترا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ سوچو تو صحیح یک بارگی اتارنے سے چیز کو کیا اتارا جائے آہستہ آہستہ اتارا جائے تو اس کے ساتھ عمل بھی کیا ہوتا ہے آسان مضبوطی سے وقت کے لحاظ سے اترتا گیا سمجھے اور دل کی کیفیت بھی روزانہ قرآن سن کے مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ آپ کو ہم ایک دن کے اندر سارا قرآن پڑھا دیں فر فر فر فر فر, فر, فر تو ٹھیک ہے سمجھ آئے گا ایسے لیے ہم بھی ایسا پڑھاتے ہیں سمجھیں وکال اللہ کافر شکاً برسا کہا کافروں انہیں کیوں نہ اتارا جی اس کے اوپر قرآن یک بار دی قزال یہ جواب شکوہ ہے کزال کا کے بعد مقدر ہے نزل نا ہو کا نزل ہو تنزیل کے اس کو کہتے ہیں ہاں اسی طرح ہم نے ایستا اتاراخ تاکہ ثابت رکھیں بس اس کے تیرے دل کو ایستا ایستا قرآن تیرے دل پہ نازل ہوتا رہے گا روزانہ روزانہ تو دل مضبوط ہوگیا نہیں جیسے ایک ہے کہ ایک دن کے اندر تم خمیرہ ایک کلو کھالو خمیرہ ایک کلو کھالو ایک دن کے اندر تو تمہارا پیٹ گڑبڑ کرے گا خرابی ہو جائے گی وہ دل کی طاقت کے لیے ہوتا ہے خمیرہ سمجھے آ? اور دوسرا کیا ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو سارا کلو کو جو دل کو طاقت ہو گیا نہیں اسی طرح قرآن بھی روحانی w, w, w, w, ساتھ بھی دل, کو دل پھر میں اسی طرح آہستہ آہستہ اتارتے ہیں تاکہ مضبوط کریں بس سبب اس کے تیرے دل کو ہو ترتیلا ترتیل بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور ہم ان کو تیرے اوپر آہستہ آہستہ پڑھیں حضرت شاہ سے مانا کرتے ہیں تھم تھم کر پڑھا کیا تھم تھم کر پڑا <laughs> ولا یاتون کبھی باثل اے مد ہے جوابات یہ جو جواب دیے جا رہے ہیں ان کی تعریف جوابوں کی تعریف اردو میں کہے جی جوابوں کی تعریف فارسی میں مد ہے جوابات یعنی جو جواب ہم دے رہے ہیں بڑے اچھے ہیں ان کا جو ہی اعتراض ہوتا ہے ہم اچھا جواب دیتے ہیں نہیں اے جوابات اور نئی لائیں گے تیرے پاس کوئی عجیب سوال یہ کافر مگر لائیں گے تیرے پاس ٹھیک جواب بے حق کا منع ٹھیک وہ جواب ہوگا ٹھیک وہ آفسن تفسیرا اور بہترین ہوگا بیت بار وضاحت کرنے کے تفسیر منع وضاحت کر اللہ دینہ یو وجوب ہیں تخفیف اخروی یہ تخویف و قروی بھی ہے اور جواب بھی ہے ان کا کہ بندے بنو بندے تم غلط قسم کے سوالات کرتے ہو جہن آئے گی جو لوگ کے اکٹھے کیے جائیں گے اللہ وجوہ ہیں منہ کے بل آپ بھی اعتراض کرتے ہیں تو اندھے ہو کے کرتے ہیں قیامت آمد کے دن ان کا حش کیسے ہوگا ابھی کیا ہے ہمارے پاؤں نیچے صرف اوپر لیکن یہ مجرم قیامت کے دن ان کا کہاشر کیسے ہوگا سارے نیچے پاؤں اوپر یا تو یہ مطلب ہے یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے فرشتے کو کہ نیچے گریں گے نا تو منہ کے بالبوں نیچے نہیں ہوں گے ایسے رگڑ رگڑ کے لے جائیں گے یہ دونوں معنی ہیں وہ لوگ جن کا حشر کیا جائے گا منہ کے بال طرف جہنم کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے یہی لوگ بدترین ہوں گے بیت بار کے ان کا ٹھکانے کیا ہوگا دوزار واضل الصبیلا اور زیادہ گمراہ ہوں گے بیت راہ کے راہ کے لحاظ سے کیسے گمراہ ہوں گے دنیا میں تو امید ہوتی ہے کہ آدمی توبہ کر لے کیا کر لے لیکن وہاں ہوگی امید اس لیے وہاں زیادہ گمراہ گے والد آتے ہیں نابوسل کتاب یہ دلیل نقلی نمبر اے میرے محترم ساتھ شکوے آ گئے دلائل اکلیہ بھی کچھ آ گئے باقی آگے آئیں گے سمجھے نا درمیان میں اب دلائل نکلیاں شروع ہو رہے ہیں دلیل نقلی نمبر اے یقینی بات ہے کہ دی ہم نے موسا کو کتاب اور بنا دیا تھا ہم نے کتاب سے پہلے وہ کتاب تو بعد میں ملی نا تو ہارون نبی پہلے بنے تھے یا نہیں کتاب سے ہی پہلے بنے تھے اور بنا دیا ہم نے ساتھ اس کے اس کے بھائی ہارون کو مددگار وزیر پس کہا ہم نے چلے جاؤ طرف ان لوگوں کے جنہوں نے جٹھلایا ہماری ایتوں کے ساتھ وہ کون تھے فرون والے بس دم مرنا ہم انجام مخالفین بس کر دیا ہم نے ان کو مکمل تباہ کرنا یہ دلیل نکلی نمبر ایک آ گئی و منوہ <سؤال> لکھو دلیل نکلی نمبر دو ڈبلو یہ بالکل اجمالی ہے قوم قومنو سے پہلے دم مرنا لکھو دم مرنا مقدر ہے کرینہ وہی پہلا ہے اور حالات کیا ہم نے قوم نو کو جا کے جٹھلایا انہوں نے رسولوں ان کو عرق لاہم انجام دنیاوی غر کیا ہم نے ان کو اور کر دیا ہم نے ان کو واسطے لوگوں کے عبرت عبرت پکے و یہ انجام اخروی تیار کیا ہم نے واسطے ایسے ظالموں کے عذاب دردنا و و سمول اس سے پہلے کا مقدر ہوگا ہاں آج کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر کتنی تین سمود کے نیچے چار اصحب رس کے نیچے پانچ کرونم بین ازار کا کے نیچے چھ یہ چھ لکھ لو امانہ سمجھو دمبر نا ہلاک کیا ہم نے قوم آج کو سمود کو کنویں والوں کو اصحب رس کون تھے کنویں والے یہ بھی قوم سمود تباہ ہو گئی نا قوم سمود کا ہوئی کون گئے تھے ان کے پاس سال تباہ ہو گئی اور جو کچھ بچے تھے نا ان کے وہ مومن ہو گئے نا پھر وہ کنویں کے اوپر جا کے آباد ہوئے پھر ان کی قوم خراب ہو گئی ان کے پاس نبی آئے تھے وہ بھی کا ہوئے تباہ ہوئے یہ بقایا تھے قوم سمود کے کنویں پہ رہتے تھے کنویں والے بقرونان جماعتیں درمیان اس کے بہت ان کو ہلا کیا ایسے نہیں ہلا کیا پہلے ان کو سمجھایا عجیب مضمون بتایا جب نہ مانا تو ہلا کر دیا بکن ذرا بنا اور ہر ایک کے لیے بیان کیے ہم نے عجیب مضامین ہم سال کا منع کیا ہے جی تو ہم سال کا مانا ہاں عجیب مضامین لکھو پھر جب نہ مانا تو ہر کو تباہ کیا ہم نے تباہ کرنا والد اتو الکریا یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی دی سات اور البتہ کی گزرتے ہیں مکے والے اوپر ان بستیوں کے یہاں الکریا ہے نا یہ سے کریا مراد لینا بستیاں بہت کیونکہ کہ قوم میں کی بہت بستیاں تھیں جو تباہ ہوئی اور البتہ گزرتے ہیں ان بستیوں پہ جن پہ برسایا گیا تھا میہ برا وہ کون تھی ہاں و پتھروں کا کیا پس نہیں دیکھتے ان کو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی امید رکھتے اٹھنے کی قیامت کے منکر ہیں واحضہ راؤ کا یہ لیکولوجی جی نے رسالت کا شکوہ اور ان کے خباسات من نے رسالت کا شکوا اور ان کے خباثاتباست نمبر ایک استحزہ بر رسول لکھ لو خباست نمبر ایک استحزہ بر رسول اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو نہیں بناتے تجھ کو مگر مذاق کیا ہوا تو استضاع ہوئی یا نہیں اچھا جی دوسری شباست تحقیر رسول احاظ اللہ خباثت نمبر دو تحقیر رسول کیا یہی ہے وہ احازہ تحقیر کے لیے کہا کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا انقادہ انقادا کو باثت نمبر تین رسول کو مزل کہنا یعنی گمراہ کرنے والا ہے نعوذ باللہ ان کا دا ان بنا تحقیق قریب تھا کہ البتہ گمراہ کر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے اگر نہ مضبوط رہتے ہم ان کے اوپر یہ تو ہمیں گمراہ کرنے آیا تھا فکیروں سے معبودوں سے سو فیال امون انجام عنقریب جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ گمراہ ہے بیت بار راستے کے یہ حضور کو مزل کہتے ہیں ارے طا سب زلال گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے کس کو جی خواہشات کو معبود. سبب زلال دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو مابون اے بھائی آگے پیچھے مانا کرو یہ پہلا مفول کون ہے دوسرا کون ہے جی ہوا ہو پہلا مفول علا دوسرا مفول آگے پیچھے ہیں خبر دے تخص کی جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو معبود اس کے پیچھے چلتا ہے کیا پاس تو ہوگا اس کے اوپر نگران یا گمان کرتا ہے تو کہ اکثر ان کے سنتے ہیں سننے سے مرنا سننا قبول کا یا سمجھتے ہیں نہیں ایسے سنتے ہیں قبول کا سننا نہیں نہیں یہ مگر مثل جانوروں کے بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں بیت بار رستے کے انہیں جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گمراہ بدتر ایک کیوں جی جانوروں سے بدتر اس لیے کہ جانور مقلف ہیں اس لیے آپ کتے کو دیکھتے ہیں ایک کتی پہ چڑھتا ہے دوسری پہ تیسری پہ اس کو زانی کہتے ہو فاسک پاجر کہتے ہو جہنمی کہتے ہو لیکن ایک انسان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 لقد نظر القمر ڈاٹ